درہم ہے تو یہ خبر سن کر آپ کو بہت افسوس ہوا چنانچہ آپ رحمت اللہ سپ سالار کی اصلاح کی کوشش کا ذہن بنایا اور اپنے یہاں اس کو دعوت دی آپ رحمت اللہ تعالی نے باورچیوں کو حکم دیا کہ تکلق کھانے کے ساتھ ساتھ جو شریف کا دلیا یہ بھی تیار کیا جائے خلیفہ کے پاس جب وہ سپہ سالار حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علم نے کسدن یعنی جان بوجھ کر کھانا منگوانے میں تاخیر کی اب سپہ سالار کو بھوک لگی ہوئی تھی تو اور زیادہ چمک اٹھی بھوک اب جیسے ہی کھانے کا وقت ہوا تو سپے سال تو امیر المومنین نے پہلے جو شریف کا دلیا منگوایا اب سپے سالار چونکہ بھوکا تھا لہذا اس نے دلیہ نکالا اور کھانا شروع کیا جب پور تکلو کھانے آئے تو اس وقت سپے سالار کا پیٹ بھر چکا تھا تو امیر المومنین رحمت اللہ تعالی نے ان کھانوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہا کہ ارے آپ کا کھانا تو اب آیا ہے کھائیے تو سپے سالار نے کہا کہ حضور بس میرا پیٹ تو بھر چکا ہے دلیے نے ہی میرا پیٹ بھر دیا ہے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ سبحان اللہ دلیہ بھی کتنا عمدہ کھانا ہے کہ پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور ہے بھی اتنا سستا کہ ایک درم میں دس آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آپ دلیے سے بھی گزارا کر سکتے ہیں یعنی ایک درم میں دس آدمی کھانا کھا سکتے ہیں تو روزانہ ایک ہزار در اپنے کھانے پر کیوں خرچ کرتے ہیں سپے سالار صاحب خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجیے اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضا الہی اجزا وجن کے لیے بھوکو حاجت مندوں غریبوں کو دے دیجیے تو جب متقی خلیفہ کی یہ باتیں اسپ سالار نے سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا اور اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپناؤں گا اور کم خرچ سے کام چلاؤں گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چرن کے ناظرین کامل مومن کے جو اوصاف پرانے پاک میں بیان ہوئے اس میں ایک یہ کہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں اعتدال سے کرتے ہیں اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا نفس ہے نا اس کو ہم جس قدر لذیذ غذائیں کھلائیں گے اسی قدر وہ بہتر سے بہتر طلب کرتا رہے گا اور آج ہماری اکثریت یہ بے برکتی کی شاکی ہے یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی ایسا نہیں ہو جو یہ کہے کہ مجھے پورا ہو جاتا ہے مجھے پورا ہو جاتا ہے بزرگ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا حضور دعا کیجیے میرے گھر میں چار کھانے والے میری آمدنی صرف ہزار روپے پانچ ہزار روپے اب آپ دعا کیجیے کہ اللہ میری آمدنی میں برکت عطا فرمائے آپ نے دعا فرما دی تھوڑی دیر بعد ایک ایک اور شخص آیا حضور میرے گھر میں میں ہوں میری بیوی ہے دو بچے ہیں اور میری آمدنی صرف دس ہزار روپے ہے پورا نہیں ہوتا ہے آپ برکت کی دعا کیجیے آپ نے دعا فرما دی تیسرا آیا اس نے کہا حضور میں تاجر ہوں میری آمدنی پچاس ہزار روپے مہینہ ہے اور گھر میں میں اور میرے دو بچے میری بیوی چار آدمی کھانے والے پورا نہیں ہوتا ہے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری روزی میں برکت دے تو بزرگ نے فرمایا کہ ان کو دیکھو افراد چار ہیں کھانے والے پانچ ہزار والا بھی پورا نہیں ہو رہا ہے دس ہزار میں بھی پورا نہیں ہو رہا ہے پچاس ہزار میں بھی پورا نہیں ہو رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا یہ ہر ایک کا نعرہ ہے تو یقیناً مہنگائی بے برکتی اور تنگ دستی اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہمارے غیر ضروری اخراجات ہیں ظاہر ہے جب فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے آلہ کھانوں عمدہ مکانوں پھر ان کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامانوں مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگا کر رکھیں گے تو ان کاموں کے لیے خطیر رقموں کی ضرورت پڑے گی اور پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا یہ اس کے قصے جو ہے وہ جاری رہیں گے حضرت سین امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما کا فرمانے ہدایت نشان ہے کہ جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا اب کہتا ہے کہ اے رب مجھے اور دے اللہ عزوجل ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا کیا ت نے میرا یہ ارشاد نہ سنا تھا چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم نہ بہ ن دالی کا ترجمہ ترجمۂ کنزلیمان اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں ان دونوں کے بیچ یعنی اعتدال پر رہے تو بہرحال اگر کنات ہوگی ہر حال میں اللہ کا شکر گزاری ہوگی سادگی کے ساتھ سستے کھانوں سادہ لباسوں کو اپنا لیا جائیں فقط ہس میں ضرورت مکانات رکھے جائیں بیجا سجاوٹوں نمائشی دعوتوں کے معاملے میں خود پر پابندی لگائی جائیں تو خود بخود مہنگائی کا خاتمہ بھی ہوگا اور غروبت رخصت ہو جائے گی مگر یہ نفس کا کیا کریں کہ اس نفس عماری کے غلامی کا کیا علاج ہے تو یہ جو اعتدال سنا نا اعتدال میانہ روی اعتدال دراصل نام ہے توازن کا میانہ روی کا ہم روز کھانا کھاتے اگر کھانے میں اس کو بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا گیا ہم روز کھانا کھاتے ہیں کئی ایسے جو کھانا کھا کے آئیں گے کئی ایسے جو کھانا کھا کے کھانا کھائیں گے جا کر کئی ایسے آشقان اطار ہوں گے مرشد کے ایسے غلام بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ جو پورا سال روزے رکھتے جہاں بداؤ میں ایسے ہیں پانچ دن جو روزے جس میں نہیں رکھے جاتے اس کے علاوہ اکثر روزے سے ہوتے ہیں الحمدللہ تو اب اس کو بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا گیا کہ اگر کھانے کی مقد... کھانے میں نمک کی مقدار زیادہ ہو تو کیسا ہی پسندیدہ کھانا ہو کیا ہمیں اچھا لگے گا کلے سے نہیں اترے گا اور کیسا ہی پسند کا کھانا بنا مگر نمک کم ہے تو کیا خیال ہے پسند آئے گا بھی پسند نہیں آئے گا تو یہ توازن اور اعتدال کی بہترین مثال ہے یہ بہترین مثال ہے کھانے نمک کی کہ نمک زیادہ ہوتا ہے تو بھی پسند نہیں آتا نمک کم ہوتا ہے تو بھی پسند نہیں آتا تو اسی طرح آپ دیکھیں کسی کو اگر آپ نے دیکھا اور رسی پر چلتے ہوئے ایک شخص بڑی سی گھاٹی ہوتی ہے رسی باندھی ہو چل رہا ہے اس میں اب وہ ایک پیاری مثال ہے کہ اس کو بیلنس جو چلتا ہے نا اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر اس نے وزن آگے پیچھے گیا تو اس نے جانا ہے چاہیے لیکن دیکھتے ہیں کہ بڑا پرفیکٹ انداز سے وہ چلنا چلتا ہے تو یہی اعتدال ہے یعنی یہ جو چلنا ہے نا یہ اعتدال ہے توازن ہے میانہ روی ہے تو یہ اعتدال ہمیں خدا کی ہر تخلیق میں نظر آتا ہے ہمیں بار بار اللہ تبار کو تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی قدرت میں غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم اس وسیع و عریض کائنات میں موجود نظام اعتدال کا مشاہدہ کریں دیکھیں ہم اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے واحد و احد ہونے کے ساتھ اس کی عظمت و کبریائی کی گواہی دیں گے تو ہمارے معاشرے میں خرچ کرنے کھانے پینے کے بارے میں بہترین اصول و قوانین یہ عطا کیے گئے ہیں اسلام الحمدللہ یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے دینی و دنیاوی ہر معاملے میں اپنے ماننے والوں کو بہترین اور ذرین اصولوں سے نوازا ہے جہاں اسلام نے ہمیں اپنے جسم و جان اپنے اہل و یال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا وہیں ہمیں یہ بھی تاکید و تلقین فرمائے کے خرچ کرنے میں راہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم خزو زینت کم ان کل مسجد کلو و شربو و لا تصریف ان مصرفین کہ اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑنے والے اسے پسند نہیں تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی جو ہم نے ابھی آیت سنی و لدین عیدا لم یوسرف ولم لم یقتر و کا کا اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اسراف جو ہے فضول خرچی یہ معاشیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں بزرگ رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اسراف میں کوئی بھلائی نہیں تو دوسرے بزرگ رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ بھلائی کے کام میں اسراف ہوتا ہی نہیں ہے امام حسن رضی اللہ تعالی یہ لوگوں کی سے دعوت کرتے تھے تو کسی نے کہا یا شیخ لا خیرف السراف کی فضول خرچی جو ہے جو آپ لوگوں کو دعوتیں دے رہے تو اس اسے کام میں کوئی اس میں اسراف جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا لا خیر فی لا اصراف افل خیر کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اصراف نہیں ہوتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ جی تنگی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق ادا کرنے میں کمی کرے مروی ہے کہ جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے اختتار یعنی تنگی کی اور جس نے نہ حق میں خرچ کیا اس نے اصراف کیا تو بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام علی مردوان ہیں جو لذت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کے لیے کھاتے نہ خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے بھوک روکنا سطر چھپانا سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا بس یہی ان کا مقصد تھا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے ہمیں کامل مومن بننا ہے تو اپنے اندر یہ اوساف پیدا کریں کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں اصراف اور فضول خرچی کا بفہوم یہ ہے کہ خرچ کرنے میں حد شرعی سے تجاوز کیا جائے جبکہ میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے تو اسلام ہمیں ہر چیز میں اسراف و فضول خرچی سے رکنے اور اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے کا حکم و تعلیم دیتا ہے خصوصاً خرچ کرنے میں احتیاط سے خرچ کرنے کی بہت تلقین ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرتے وقت حد سے زیادہ بڑھ جانا یہ و فضول خرچی کہلاتا ہے اور یہ معاشرے میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں بھائی بال کٹوانے ہیں آپ کو میں تو حیران ہو گیا ہوں اب تو پتہ نہیں بہت سالوں پہلے کی بات ہے کسی سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ پینتیس سو روپئے دیے تھے اس نے بال کٹوانے کے میں نے کہا پتہ نہیں کون سی کینچیوں سے کاٹا ہوگا بھائی کون سے اس نے سیٹوں پہ بٹھا کر کیا ہوگا ہوتا ہے مستی ہوتی ہے کہ بھائی اس جگہ سے نہیں لیں گے اس جگہ سے لیں گے یہاں سے نہیں کھائیں گے یہاں سے کھائیں گے یہ نہیں رکھیں گے یہ رکھیں گے فلاں سٹور پہ جائیں گے فلاں پتہ ہے کہ مطلب اس طرح سے مہنگائی وہ بڑھتی ہے معاملہ ہوتا ہے لیکن بس ایک ہے شوق تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اسی طرح انسان نمود و نمائش یا اظہار غرور و تکبر یا دوسروں سے آگے نکل جانے کی دوڑ میں اپنی ناجائز ضروریات میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرے یہ سراسر ناپسندیدہ ہے کیونکہ اسلام ایک مذہب, مذہب اعتدال ہے اس لیے اسلام میں اسراف اور فضول خرچی یہ منع ہے دین اسلام کے احکامات کا یہ حسن ہے کہ اس میں ایک طرف بخل اور کنجوسی کو ممرو قرار دیا گیا تو دوسری طرف اسراف اور فضول خرچی سے بھی روکا گیا مسلمانوں کو اعتدال اور میاںا روی اپنانے کی تاکید کی گئی قرآن پاک میں اسراف و تبذیر، فضول خرچی کو شیطانی عمل اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا چنانچہ سورہ بنی اسرائیل پارہ پندرہ آیت نمبر ستائیس میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے نلمبری نقانو اخوا ن شیقین وقان شیقان کفور بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا لا ہے تو غور کیجئے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اشراب کرتے ہیں انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے میانہ روی کا دامن نہیں چھوڑتے ایسوں کو خود اللہ تبارک و تعالی کے بندے قرار دیا گیا چنانچہ سورہ فرقان آیت نمبر سڑسٹھ سڑ سڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے یہی جو آیت میں نے پڑھی کہ ولی نہ انفقو لم يسرفو ولم یقترو و کا بین کا کبابا اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑے نہ تنگی کریں ان دونوں کے بیچ پر اعتدال پہ رہے کرتے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے و بزرگوں نے اس کی بڑی پیاری پیاری مثالیں دی نگران شورا کا ایک بیان ہوا تھا ایک بڑی دلچسپ حکایت آپ نے بیان کی دی کہ ایک بڑھا شخص ایک بوڑھا شخص یہ کسی حکیم کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ حکیم صاحب نظر کم آتا ہے نظر کم آ رہا ہے تو حکیم صاحب نے کہا کہ بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے ہو نا یہ اس لیے ہو رہا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب وہ کمر میں بھی حکیم صاحب کمر میں بھی, بھی بڑا درد رہتا ہے تو کہنا بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے ہو نا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا ہے ڈاکٹر صاحب سننے میں بھی بڑی مسائل ہو رہے کم سنائی دیا جا رہا ہے حکیم صاحب کہتے ہیں بڑے میاں بڑھاپا ہو گیا نا یہ اس وجہ سے ہوا ہے وہ حکیم صاحب گٹھنوں میں بھی بڑا درد رہتا ہے اٹھا نہیں جاتا ہے وہ بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے نا یہ اس اب وہ بڑے میاں کا تو پارا چڑ گیا بھائی یہ کیسا حکیم ہے آنکھ میں نظر نہیں آ رہا کرے بُڑھاپے کی وجہ سے کان میں سنائی نہیں دے رہا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے ہزم نہیں ہو رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں تکلیف ہے بڑھاپے کی وجہ سے کیسا کی میں ہر بات پہ بڑھاپا ہر بات پہ بڑھاپا غصہ ہو کے شور مچانا شروع کیا تو کہا بڑے میاں یہ جاؤ کو غصہ آ رہا ہے نا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے تو ہم اگر اپنا حساب کتاب معاملہ کریں نا تو ہمارے بہت سارے ٹینشن ہیں بہت سارے ٹینشن ہے کہ یار میرا یہ بھی نہیں ہو رہا میرا وہ بھی نہیں ہو رہا تو ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ دوڑ جو لگی ہوئی ہے ہماری کہ جیسے اگر کسی کی دس ہزار روپئے تنخواہ ہے اب اس کا خرچہ ہو گیا بارہ ہزار روپے کیا کرتا ہے وہ یہی کرے گا کہ یار دو ہزار روپئے آمدنی بڑھاؤ تاکہ میرا جو خرچہ ہے یہ بارہ ہزار ہے آمدنی دس ہزار ہے تو میں جتنا خرچ کر رہا ہوں اتنا میں دوڑ لگا کر اپنا خرچہ پورا کروں یہی ہو رہا ہے اب جناب ہم پہ پہ پہنچے جب بارہ ہزار روپئے آمدنی ہوئی خرچہ پہنچ گیا پندرہ ہزار روپے پھر دوڑ لگی آمدنی بڑھاؤ خرچہ بڑھ گیا خرچہ بڑھ گیا اب خرچہ بڑھ گیا آمدنی بڑھانے کے چکر میں اور دوڑ لگائی آمدنی پہنچائی پندرہ ہزار خرچہ ہو گیا بیس ہزار کیا کریں بھائی کیا کریں ایسا کیا کریں کہ ہم پور سکون ہو جائے کیونکہ دوڑ لگی ہوئی ہے دس خرچہ تھا دس آمدنی تھی بارہ خرچہ ہوا آمدنی میرے بارہ ہزار کی خرچہ ہو گیا پندرہ ہزار آم آمدنی میرے پندرہ ہزار کی خرچہ ہو گیا بیس ہزار کیسے کور کروں تو میرے پیارے بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بارہ ہزار کی آمدنی دس ہزار کر لو اے خرچہ بارہ ہزار کا جو ہے وہ دس ہزار کر لو بھائی دس ہزار خرچ آمدنی ہے خرچہ بارہ ہزار ہے تو بجائے اس کے کہ اس بات کا ٹینشن لوں کہ یار یہ دس ہزار کی جو آمدنی ہے یہ بارہ ہزار کیسے ہو جائے ذرا ٹھنڈے دل سے خود کو بچوں کو گھر والوں کو بٹھا کر سوچا جائے کہ یہ بارہ ہزار کا جو خرچہ ہے یہ دس ہزار کیسے ہو سکتا ہے تو ہم خرچہ کر کا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تو کبھی غور کرے کہ ہمارے یہاں ہم فضول خرچی بھائی بل بہت آ رہا ہے یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے بھائی یہ بجلی والے بہت زیادتی کر رہے ہیں بل بڑھا دیا ہے میرا حضرت دیکھو تو صحیح آپ نے گھر میں کون کون سی بجلی بڑھائی تھی کون کون سا پنکھا چلایا تھا آپ نے اے لگوا دیا آپ کے گھر میں رہنے والے دو بلب جل بارہ بھائی کس, کس کو کوئی بلیاں چوئے ان کو اندھیرے میں سب کام ہو جاتے ہیں ان کے. آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے لیے روشنی کرنے کی مچھر بھی آپ کو ڈھونڈ لے گا کوئی آپ کو یہ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں خاما خا بجلی اتنی جلائی ہوئی تو وہ ساری کی ساری روشن چھت سال میں بھی کوئی نہیں جاتا ہے لیکن چھت کی سیڑھی بھی چھت کی لائٹ بھی یہ سب جل رہی ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کا وہ کون سا ایسا خرچہ ہے جو غیر ضروری ہے آپ کے گھر میں کھانے والے چار ہیں پکتا کتنا ذرا غور تو کریں پھر یہ جاتا ہے ڈسٹ بین کے اندر ایسے میں کہاں آپ کو برکت ملے گی یعنی عام طور پر عام طور پر کبھی آپ اپنے بچے کو صرف یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے سے جاؤ بیٹا آپ دو کراؤ اب دور سے خالی آپ اس چھوٹے سے اپنے مننے کو دیکھیں کہ وہ ہاتھ کیسے دھو رہا ہے بیسن پر آپ شاید حیران ہو جائیں گے کہ یار کئی ایک بالٹی جتنا تو اس نے پانی خرچ کیا ہاتھ دھونے پہ کیا آپ نے کبھی اس کو سکھایا کہ بیٹا ہاتھ اس طرح دھوئے جاتے صابن بھی ہمارے یہاں صابن بھی بیسن پر ہی رکھا جاتا ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ وہ صابن کے اندر پانی میں صابن تیر رہا ہے اتنی جلدی آج کل بڑی ملاوٹ ہو گئی ہے آج کل بڑا نکلی مال آ رہا ہے پہلے صابن ایک ایک پندرہ پندرہ دن چلتا تھا اب ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہوں میرے بھائی پانی میں ڈوبا کر رکھو گے صابن کو تو کتنے دن چلے گا یہ تو دیکھے تو صحیح وہ کون سے ایسے عوامل ہے کہ جس نے آپ کا بے بےتوجہی کے سبب جو ہے وہ خرچہ بڑا دیا ہے آپ گھر سے نکل رہے ہیں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اب سستی وہ اے سی کون بند اے سی کھلا چھوڑ کر جا رہے ہیں چار چار چھ چھ گھنٹے کے بعد آپ واپس آ رہے تو یہ اے سی جو چل رہا ہے یہ بھی تو آخر کوئی خرچہ ہی بڑھاتا ہے نا یہ بھی تو خرچہ ہی بڑھا رہا ہے نا پھر نت نئے جو ہمارے انداز ہیں رہن سہن کے جو ہماری ڈیکوریشن کے معاملات ہیں جو ہمارا جو چیز ہم نے بازار میں دیکھی بس ہم کو اس میں گھر کی خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بیجا جو ڈیمانڈس ہوتی ہے کسی کے گھر پر گئے اب وہ اس کا گھر میں کوئی سوفا سیٹ نکلا ہے تو فوراً اس کے اوپر بیٹھ کے یار یہ زیادہ نرم ہے اپنا اپنا جو ہے نا سوفا یہ اتنا نرم نہیں ہے اب گھر آ کر نہیں ہم کو تو وہی سوفے چاہیے ارے بھائی ابھی دو مہینے پہلے ہی تو لیے تھے پچیس ہزار روپے کے نہیں نہیں وہ لینے جو چالیس ہزار کے کسی کے گدے پر بیٹھے کسی کا بیڈ روم دیکھا تو پھر دماغ خراب یہ کسی کا فانوس دیکھا تو ٹینشن کہ ہم کو تو یہ موبائل لا کر دیا تھا کسی کا موبائل دیکھا ایک آپشن بڑھ گیا ہمیں یہ موبائل نہیں چاہیے اس میں گھر کے بچے بھی سوچیں کہ جو بیجا کہ ابھی آپ کو جوتے لے کر دیے آپ نے اعلان کر دیے کہ جوتے نہیں چاہیے آپ نے اعلان کر دیے مجھے کپڑے نہیں چاہیے مجھے یہ یہ سوٹ پسند نہیں ہے مجھے یہ گڑی پسند نہیں ہے مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے آپ سوچے غور کریں اس طرح کے جو بیجا ڈیمانڈس ہوتی ہیں ان میں ہمارا کتنا خرچہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ ایک شخص امیر علیہ سنت یہی ملاقات فرمایا کرتے تھے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ ہمارے مرشد کو سلامت رکھے کہ انہوں نے دعوت اسلامی والوں کو ایسا لباس دیا ہے میرا بارہ ہاں مشاہدہ میں کرتا ہوں کئی ایسے کو جانتا ہوں جو کروڑ کروڑ روپے کے مالک ہیں کروڑوں پتی کہیں گے بہت بڑی پارٹی ہے لیکن دعوت اسلامی میں لے کر وہ سفید لباس ہی پہنتے ہیں اور ایک ایسا ہے جو بالکل مطلب وہ عام سا ایک اسلام بھائی ہے شاید آمدنی اس کی دس ہزار بھی نہیں ہوگی وہ بھی سفید لباس پہنتا ہے تو دعوت اسلامی میں الحمد یہ ایک معیار دے دیا کہ لباس سے کوئی نہیں پہچانا جائے گا کہ بھائی یہ کروڑ پتی ہے تو یہ بے روزگار ہے الحمدللہ اسی طرح امامہ شریف ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ جو کروڑ پتی ہے یہ صاحب نا وہ دس ہزار والا امامہ باندھیں گے اور یہ جو کوئی طالب علم میں وہ جناب نا سو والا باندھے گا نہیں ایک, ایک ہی دے دیا باندھے تو ایک شخص جو تھا وہ امیر السن سے ملاقات کے لیے آیا اب اس میں بھی مستی ہوتی ہے ایسے اچ, اچ, اچ, اچھی گھڑی پہنی نا یہ پورے پوری آستین والا لباس سمجھ میں نہیں آئے گا اب جب پوری آستین والا لباس پہنیں گے تو میری گھڑی کون دیکھے گا تو اس وقت جو نا ہاف سلیپ پہنتے ذرا چھن چھن کرتی رہے تو لوگ دیکھتے رہے کہ وہ چمک دمک والی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو امیر علو سنو سے ملاقات کے لیے وہ آئے اب ملاقات کے لیے تو گھڑی جو گھوم رہی تھی تو وہ آئے اور باپ سے جب ہاتھ انہوں نے چوما اور ملاقات کی تو وہ گھڑی بار بار وہ گا رہے تھے تو امیر علو سنو سے امیر علو سن تھے تو ماشاءاللہ اللہ فوراً ان کا ہاتھ جب ملاقات ہوگی ہو تو ہاتھ پکڑ لیا اب پوچھا کہ یہ گھڑی بہت قیمتی لگتی ہے बस ये पूछना हो तो क्या जैसे अपने पैसे वसूल हो गए ए? पैसे वसूल हो गए तो फौरन का हा हा हजरत पच्चीस हजार रूपये की घड़ी है अच्छा 25,000 हजार की है तो क्या इसमें लाइट है बत्ती है इसमें अब जैसे ये पूछा ना तो वो एकदम छटपट आ गया ना क्योंकि उसमें तो लाइट थी नहीं तो अमीर है सुंदर ने अपनी घड़ी दिखाई मेरी घड़ी ढाई सौ की है इसमें बत्ती भी है سمجھانے کے لیے تھوڑا اس کو اس کا لیول نیچے لانے کے لیے کہ بھائی اگر ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے اللہ آپ کو اور برکت دے گاڑی اچھی رکھنا موبائل اچھا رکھنا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تو سب جائز ہوگا لیکن اب وہ دکھاوا ہے یہ اور, اور آفت ہے یہ اور آفت ہے کہ گھر کی اگر سجاوٹ اس لیے کی کہ بھائی وہ گھر میں ڈیکوریشن بہت کیا جیسے ڈرائنگ روم ہے اب پورے گھر میں ڈرائنگ روم بہترین ہوتا ہے ساری ڈیکوریشن پیس اس میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن خبردار گھر کا کوئی فرد بھی ڈرائنگ روم میں نہیں جائے گا اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی کسی کو کیوں اس میں مہمان آئیں گے مہمان کا بات ہے بھائی مہینے دو مہینے میں کوئی آیا تو آیا اب وہ سجاوا ہے پورا کمرہ اور دوسرے کمرے جا کے دیکھو آپ آپ کو ناک بند کرنی پڑے گی الماریوں کے کپڑے باہر پڑے ہوئے ہیں تو رزائیاں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں تو او الٹا سفائی ہوگا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سب کیا ہے کہ لوگوں کی واہ واہ لوگوں کا یہ تو اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں بیجا خرچ کیا جاتا ہے اور اس بیجا خرچ کرنے نے آج ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے بہت ساری فضول خرچیاں ہو جاتی ہیں اسی طرح اگر مسجد میں بھی آتے ہیں مسجد میں بھی آتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں مسجد میں ہم وہی پانچ روپے دے رہے ہیں بنے نوٹ ختم ہو گیا تو سکہ ڈالیں گے اور بھائی آپ کے بجلی کا بل جو ہے وہ گھر کا ایک ہزار کی جگہ تین ہزار آ رہا ہے تو کیا مسجد کا بجلی کا بل نہیں بڑا ہوگا کیا مسجد کی ضروریات نہیں بڑھی ہوں گی نہیں نہیں میں تو ہر جمے کو دس روپے دیتا ہوں دس روپے دیتے ہیں ہم روپے آپ کا بچہ بھی نہیں لیتا ہے تو تھوڑا بڑھاؤ نا مسجد کا بجٹ بھی اچھا پھر ہماری عادت کیا ہوگی کہ اگر چھ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کونے میں جائیں گے ٹھک کر کے اپنا بڑ... پنکھا الگ کھولیں گے وہ میرے بھائی جہاں چھ آدمی کھڑے ہیں آپ ان کے ساتھ آپ بھی نماز پڑھ لو ایک ہی پنکھے میں سارا کام ہو جائے گا نا یہ نہیں ہوتا ہے الگ الگ سب اپنا پنکھا کھولیں گے بلکہ رات مجلس آئمہ کے تحت جو امام صاحبان کا تربیتی اجتماع تھا امیر علیہ سنت نے اس میں توجہ دلائی نگران شراء نے توجہ دلائی کہ آزان ہوتے ہی سارے پنکھے لائٹیں سب کھول دی جاتی ہیں تو امام صاحبان کو سمجھایا موزن صاحبان کو سمجھایا کمیٹی کے افراد کو سمجھایا کہ آپ یہ جو پندرہ منٹ ساری مسجد کے پنکھے کھول رہے ہیں کیا اس سے مسجد کے بجلی کے بل پر اثر نہیں ہوتا ہے پھر ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے بجلی بچائیے بجلی بچائیے ہم میں سے ہر کوئی ہم میں سے ہر کوئی اگر ایک پنکھا کم کر دے اپنے گھر کا کیا پورے ملک میں بجلی کا بحران کم ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا نا ڈیفینے ہوگا تو اگر مثال کوئی بھی نظام کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تو کرے نا کہ میرا کہاں کہاں معاملہ جو ہے وہ ہمارا کمزور ہے اس طرح کا گھر میں بھی معاملہ ہوتا ہے ایک گھر میں یہاں سو رہا ہے ایک گھر میں وہاں سو رہا ہے بھائی دونوں اگر ایک کمرے میں سو جائیں تو دو پنکھوں کی جگہ ایک پنکھا چلے گا نا ایک یہاں کام کر رہا ہے دوسرا وہاں کام کر رہا ہے دونوں جگہ لائٹیں جلی ہوئی ہیں بھائی ایک جگہ ہو کر لائٹ ایک کر سکتے اسی طرح کپڑے دھونے گئے اب کپڑے دھونے گئے تو جنا وہ بالٹی میں بالٹی میں پانی بھرا جا رہا ہے اب خود کسی کام میں مصروف ہو گئے اب پانی گر گر کے گر گر کے آپ دیکھیں کتنا ضائع ہو رہا ہے کھانا پکایا جا رہا ہے تو موبائل پہ بات کر رہے ہیں. استری کر رہے ہیں کپڑے اگر پریس کر رہے ہیں تو اس وقت دیکھیں کہ آپ کا وہ کام جو آپ تین چار منٹ میں موبائل کو سائیڈ پہ رکھ کر کریں نا آپ موبائل سے کھیلتے کھیلتے وہی کپڑے پریس کرنے میں آپ پندرہ منٹ لگا رہے ہیں تو یہ جو دس منٹ کی جو بجلی زیادہ استعمال ہو رہی ہے کیا اس سے آپ کا بجلی کا بل نہیں بڑھے گا تو ایسے کتنے اگر آپ چمچ دھونے کا اپنا منظر کبھی چیک کریں کہ آپ جو چمچ کبھی دھونا ہو آپ کو کہ بھائی جائیں ایک چمچ دھو کر آئے اب ہماری عادت کیا ہوتی ہے نل کھولا اب چمچ کو رگڑ رہے چمچ کسی سبب سے اگر کوئی چیز اس میں سخت ہو گئی ہے اب اس کو رگڑ رہے اب جیسے دیکھو تو صحیح ہے آپ کی پانی کتنا ضائع ہوا امیر رسو نے اس کا طریقہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک پانی کا کوئی کپ ہو اس میں پانی بھر لیں تھوڑا سا اب جتنا رگڑنا اس میں رگڑ لیں وہ سارا صاف ہو گیا اب فریش پانی سے اس کو دھو لیں آپ کا پانی دھل جائے گا اسی طرح صابن کا استعمال امیر علس نے اپنے ان دنوں میں وضو کھانے سے صابن منگائے تھے کہ صابن کی جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں امیر الصنف میں تو اس کو بھی باندھ لیتا ہوں اس کو باندھ کے بھی اس سے الحمدللہ اپنے معاملات جو ہم پورے کر لیتے تو یہ کنجوسی نہیں کہلائے گی کہ جناب یہ بہت کنجوسی کر رہے نہیں پانی جو پھینک دیا جاتا ہے علماء نے اس کو بھی اسراف لکھا ہے کہ تھوڑا بچا کر پھینک دیا جاتا ہے چائے بچا کر پھینک دی جاتی ہے کولڈ اگر کوئی کسی کو پلائے کہ نہ بابا تھوڑی سی چھوڑنا ورنہ لوگ کیا کہیں گے یار بڑا یہ تو لالچی ہے یار بھوکا یہ تو کھانے کا تو بہرال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اس معاملے میں چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے وہ کون کون سے ایسے انداز ہیں کہ جس کو اگر ہم اپنا نظام سیدھا کر لیں تو ہمارے خرچے بچ جائیں گے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا فروان سنیے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہی اعتدال کی جو بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنگس کر دیتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے محبت کرنے لگتا ہے ایک اور رواج سنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ بیان کرتے آقائے مدینہ صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا یعنی اس بیان کردہ آخری اور مختصر حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناداری غریبی تنگستی جیسی خطرناک آفتوں سے بچنے کے لیے ہمیں خرچ میں میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی اعتدال و میانہ روی کی تاکید کے معاملے میں اسلام تمام مذاہب سے ممتاز و منفرد ہے اسلام ہمیں ہر عمل میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے البتہ حدیث مذکورہ میں خاص طور پر خرچ کرنے میں میانہ روی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ لوگ بھی درس حاصل کریں اپنے گھر والوں کو بچوں کو ہوٹلنگ کراتے ہیں اب ہوٹلنگ کرانے میں آپ کا بھی غور کریں کہ آپ کا بل کتنا پیمنٹ ہوتا ہے کتنا پیمنٹ ہوتا ہے کہ بعض کا شاید میں کہوں کہ پورا مہینہ کا خرچہ ایک طرف اور ان صاحب کا اپنے بیوی بی بی بچوں کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا ایک طرف یعنی غور کریں کہ بعد اوقات اس طرح کے کی معاملات کیے جاتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جس, جس قدر ضرورت ہو اور ضرورت خود بخود پیدا ہو پیدا ہو نہ کہ پیدا کی جائے اور ضرورت پورا کرنے کے لیے اعتدال کا اسلوب اختیار کیا جائے یعنی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں یہ طریقہ خرچ کے حوالے سے معتدل ہے تو ہمارے معاشرے میں امارت اور غربت کے درمیان فاصلہ یہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور غریب ضروریات زندگی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ادموا ہوتا جا رہا ہے جبکہ عمرہ آسائشوں اور عیاسیوں پر بے دریک پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو اسراف و فضول خرچی سے پرہیز کرنے والا یہ کبھی تنگ دستی اور فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا یعنی بعضوں کا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے آپ کو مال عطا کیا ہے آپ اپنے بچوں کو ایئر کنڈیشن میں سلا رہے ہیں لیکن کبھی ان کو بغیر ایسی کے بھی سنائے تاکہ وہ کہتے ہیں نا غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے تو کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو ہر وقت مرکن گزائیں کھائے جا رہے کھائے جا رہے کھائے جا رہے تو جب کبھی ایسی آزمائش ہوگی تو کیا کھائیں گے آزمائش ہوگی تو کیا کھائیں گے ہمیشہ لگژری گاڑیوں میں سفر ہو رہا ہے سفر ہو رہا ہے سفر ہو رہا ہے کبھی لوکل میں بھی سفر کریں تاکہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس معاملے میں کنٹرول ہو جائے ورنہ بعض کا ایسی کبھی آزمائش ہوتی ہے اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے مگر کبھی ایسی آزمائش ہوتی ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتا ہے تو میانہ روی کیسے اختیار کی جائے اس کا طریقہ سن لیجیے کہ میانہ روی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مال و دولت جمع کرنے سے گریز کیا جائے ظاہر جب مال و دولت کی کثرت نہیں ہوگی تو انسان خرچ کرنے کے معاملے میں ہر قدم پھوک پھوک کر اٹھائے گا اور ہمارے بزرگان دین اپنی مدنی سوچ کی وجہ سے ضرورت سے بھی کم خرچ کرتے تھے منقول ہے کہ حضرت سنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی کے صاحب زادے حضرت رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد صاحب کی آمدنی کتنی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ خلافت سے قبل یعنی جب خلیفہ بنے تھے اس سے پہلے چالیس ہزار دینار تھی چالیس ہزار دینار اور انتقال کے وقت چار سو دینار رہ گئی تھی اور اگر کچھ دن مزید زندہ رہتے تو شاید اس سے بھی کم ہو جاتی تو دیکھا اپنے کہ سینا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے اعلیٰ ترین منصب پر پہنچے تو ان کی آمدنی پہلے سے کم ہو گئی آج اگر ہمارا کوئی اسٹیٹس بلند ہو جائے کوئی ایک آدھ گریڈ بڑھ جائے تو ہم اپنی آمدنی کا فوراً بجٹ بڑھاتے کہ نہیں یار اب لوگ کیا کہیں گے یار اتنا بڑا آدمی اس کا گھر تو دیکھو کتنا سادہ ہے یار اے ایسے سادے سادے سے سوفے رکھے ارے یار کیا یار کھانا دیا سے سادے سے برتن تھے یار یہ کیا ہے یار آپ کو رنگ کرایا اور یہ ایسے ڈیڑھ ہشیار بھی ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں آئیں گے نا تو خاما خوا وہ پنچاط کریں گے یار رنگ بہت پرانا نہیں ہو گیا وہ تم کو کیا پنچاط کی ضرورت ہے تم کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کے نقاش نکال کر میزبان کے دل میں آپ مطلب وہ رنجشیں پیدا کریں ان کو تکلیف دیں یار صوفے بہت پرانے نہیں ہو گئے آپ کو کوئی پرابلم آپ تھوڑی دیر کھلا بیٹھ بانٹ کے جاؤ بھائی آپ برتن یار پچھلے سال آیا تھا جب بھی اسی برتن میں کھلایا تھا آپ کو تو یہ کیا کون ہوتے یہ تکلیف دینے والے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کاموں کو بھی انداز سے بچنا چاہیے حضرت سیدنا ابو حریرا یعنی پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ضمن میں جو ہمیں ارشادات عطا فرمائے کہ سنیے نبی پاک علیہ السلط وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ اگر انسان کو سونے کی دو وادیاں بھی مل جائیں تو تیسری کی تمنا کرے گا کہ انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے تو اکثر لوگ اپنا وقت اور صلاحیتیں محض دنیا کمانے میں یعنی کسی کے اگر دس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو فوراً سوچے گا یا پارٹ ٹائم کوئی جاب مل جائے نا تو یار کچھ آمدنی بڑھ جائے گی اپنی یار دو گھنٹے کی اور پھر دو گھنٹے کی اور یار میں تو چودہ گھنٹے کما کام کرتا ہوں پھر کہیں جا کے میری کوئی چالیس ہزار روپے آمدنی ہے تو بھائی تو سو ہی نہیں تو چوبیس گھنٹے کما تو سکون تلاش کرے کہ عبادت کا کون سا وقت ہے میں نے عبادت کا کون سا وقت نکالا ہے قرآن حافظ قرآن ہے یار قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا یار ایسے الفاظ سنیں یار عبادت کا ٹائم نہیں مل رہا ہے ارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے یہ کیا ہے اور پھر کہا کہ اکثر لوگ اپنا وقت و صلاحیتیں محض دنیا کمانے میں صرف کرتے ہیں حالانکہ دنیا کی حقیقت کیا ہے محنت سے جوڑنا کیا ہے دنیا کی حقیقت محنت سے جوڑنا مشقت سے سنبھالنا اور حسرت سے چھوڑنا آپ نے بنگلہ بنایا کہاں کس کی قبر میں بنگلہ بنائے کس کی قبر میں کوئی بستر بچھائے گئے کس کو کوئی ایسے ڈیکوریشن پیس رکھے گئے قبر کس کی ہے ارے لاوارس کی بھی قبر یہی سیٹ صاحب کی بھی قبر یہی کفن کون سا وی آئی پی ملا جو لاوارس کو کفن ملا وہی ارب پتی شیٹھ کو ملا ساری گاڑیاں آپ کی قبرستان آتی ہیں لیکن سیٹ صاحب آپ کون سی گاڑی میں سفر کر رہے جی ہاں جس میں لاورس کو لے جایا جاتا ہے آپ کو بھی میت بس میں ہی سفر کرنا پڑے گا اگرچہ آپ کی ساری لگژری گاڑیاں قبرستان آتی ہیں لیکن معذرت کے ساتھ جس دن قبرستان لے جایا جائے, جائے گا آپ اپنی گاڑی میں نہیں ہوں گے آپ کا لباس آپ کے جسم پر نہیں ہوگا آپ کی قیمتی گھڑیاں آپ کی ساری بریسلیٹ کوئی کچھ نہیں ہوگا ہاتھ میں کوئی کچھ قبر میں نہیں رکھا جائے گا تو کیا محنت سے جوڑنا محنت سے حاصل کیا تھا نا مشقت سے سنبھالنا کہ میرا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے اور حسرت سے چھوڑنا یہ دنیا کی حقیقت ہے تو کیوں لگائیں دل اس دنیا میں اچھی نہیں خراب ہے دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے زندگی نام رکھ کس نے موت, موت, موت کا انتظار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے فضول خرچی سے بچائے اللہ علامل کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی جاہد نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ